بسم الله الرحمن الرحيم امين تنزيل الكتاب من الله العظيم الحكيم نازل اول للكتاب طرفنا العالمين ذو رواد حكمه ولا ده سما واتو نلحم مسمان مگر دق کار کل د پارا پنی ٹ مقرر سران و کفرو عما عم اندر دون پاکستان شکوڑے دائے, دائے کتاب نا شری پیر اور تاسو سوچ کرے رائے کسانو ببارکی شوازون و تکوید اللہ نسیوام اخویم آتا سد حواشی جی پیدا کری د جنس کے نام آیاش ترے دید پارا سبرخا دے اختیار پاسمانوں کے اوتونی بی کتاب من قبل حاضر و سارت من علم ان کنتم صادقین اور اے مانتو کتاب میں نازل کرشی مخدد القران نام یا رونه یا نقل کرش علم پیغمبرانوں کتا سورشتی نہیں ہے ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم عافلون اصب دے دیر گمراہ دا آئی چانا چرا مدد شوی سوا دا لانا آغا چاہتا چدد حصائجت نشی پورا کو لے تر قیامت پوری وغید دید دعا گاننا نا خبری و اذا حشر الناسوں کانوں لہو مادا ام و کافرین او اوکل راج مکیشی خلک دوا بھوتا کارا دشمنا ن شد بندگ نکارا سوتلا لایات نئی ناتی نفروکل اہو ہازا سو مین او کلچی بانی بدیا تم گا واضح مضمون والا وائی کا فران دق پبار کی کلچ دا حق دی ترا گئے دادے جاد ہم نفترام بولے نفترائے تلا تم لکو نلی منائے شیام آئے دیدایدا قرآن زان جو ہیں تو تو کمادان جو لتاس اختیار مال ن لے اللہ اللہ خبر دے پائے خبروں چاسوے کی ورن نہ ازے کفا بھی شہیدم بینی وبینکم وهو الغفور رحیم پور د تعالا گواہ کے پوین زماپن وما بخن ما, کنتو من و ما, ما يفعل ولا بكم تو نو سلی مدم تو نی رال گلشان سلسری نام گم پیگم پائے چیت کے دیشیو تا سربس کے دیشیلا مبین ز تاداری نکو مگر داشمت کے دیشیو ز نیم مگر, مگر درکار کلارا تم ان کا نیو کفر تم بھی من سلیفا منستر تو آئے خبر راکے ماتا عیدا قر... قرآن داللہ طرف ناؤ تاسو کفر کرے دا گوائی کرے دا گواہ ان کی عید بنی اسرائیل نا پمسندے قرآن اقى يمان مراول هوتا سوتيل ہوئی کا ہے ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله هدايته اور کی راستے قوم عايش ظلم قوم کی وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خير ما سبقونا اليهم اوائی کافی دم منا پارکی کا قرآن سکو فی دمن کارے ندی منشیز ویل یدوبی فسل چیری ہات مدی خان سرانئی دا درو جوکڑیشی جاڑ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَانًا أَوْمَكِدَ لِي قُرْآنًا كِتَابٌ مُوسَىٰ عَلَى السَّلَامُ فَيْشْفَعَ دَفَعَ دَخَلْكُ وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِلِّسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْزِرَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُنْزِرَ لي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْر ادا پان یو کتاب تصدیق کے دے جب دار دیر پارا یار پار دستکار کو سمستنا یقینا کسان چوائی رب زم لگ پاتی پری خبر نبی سی پری بانو غم جن کی الابل جنتے الجنت نفی ہا جزام بما نیا میون دا کسان جنتیاں ہمیں شبری پائے جنت کے بدلور کے دیشی پسوا امل نو سرا چیری این انسان بال ہمل تورہ نوا تو سلاسو ن شہرام اوکم کل حکم کڑے مسان تم موپ لو خاص کر دا مول سرام پور تکلو دل مور دد پکلیف بانے گولی دل پکلیف افور تکل دد د تین پریکل ہتا بلگا شدھ ابلگار بھائی ن سنت کا لبنی اکورنے مت کلتی انا تال دین تذی چکل دا انسان اور سیخ بلزوان اے تام اور سی سریخ تو کلون تام دیو او یا رب امال توفیق راکین چشکرو کمز استاد نعمتوں چکری تا پماو زما پ موربلا رم وان اعمل صالحا ترواہ واسلہ لی فی ذریتی نی تبت الیک من المسلمین اور توفیق راکی شیامل کوم نے کتے قبل ریم اور سلاحیت واچے مال رازما اولاد کے ہوم یقین یقین مسلمانان الازین نتقبل ہوم احسن ما عن في اصحاب جن وادی کانواد خبلو منگا دری دی ناڑیر خیستا مرونا شری کر اور تیرے دل کو منگا دری دا دام نام دیبئی پنت والوں کے واد دریشاؤ دہا شری سرو واد کے ریشیم بل موپار افسوستا سو پہال باندی کویش زبرائیشم دزمک اح دا حلاق ایمان چی چیڑے پیڑ زمانے اور دیوئی بجواب کے نر دا مگر درو کسی نم ان انہم جن خاسرین دا کسان جی پورش پری مانے ہوجت ڈلو کے چیتےشی دین دا پیرانسان کنندا ٹولتا درجیری مختلف اور پور مو کی اللہ دی تندری بالونا ظلم نشی کے ریم ویو میو رجی نفرو نے ازب تم تیم فی حیاتی اکلش پیش بکڑے شیلا کا فیران پورجان پلے مزے بجون دنیا کے فیدے مغسلی پائے سرام پلیو مجھا نونن تاسو لاب بلدر کے رشی داضاب ضلت پدی ہو جائلوئی کو لابمگ کے پنا حکام اور پدے ہو جائل تاسو را لاروک منو نام قومهم وقد من بين ومن خلفه يلا اللہ تاب اللہ اور یاد کرو دادیانو کلچیئر اور گربل قوم تاپا کاف مقام کی افادیشو ڈیری یا ری مخی ددنا اور مسلائے چبندگی مکوئے سے وادہ لانا زبل انہیں فالیم یقیناً زیارے گم پتا سبانی داضاب دروز لوئن من آلتی گراغل پا چیواڑی گراجم دبندگی نرڑتا چتبی گھتی درشنا لاذا پا سر خرسوں پائے گلے شریم لا کنی زتا سو لو چینا پوئے کارن کر فلما راؤه عارضاً مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض ممترناً أرجل شولد دي أعزاب لنا وريز وامخام خرار وانوازدين ميدان نتام دي دا أعزاب لنا وريز فم بباران كيم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها اوے لیشورتنا بلکی دا خوازاب غختو دے تاسو سفتلوار غخت را خسیلے رانچ پری کی دے عذاب درناک تو دمی روک اللشائم بے عمر ربیہا فاس بہو اللہ یورائی اللہ مساکنہم حلاکو لے ہر شیپو کم درب دائیم نصبا کرے خلقو چنخکار دل مگر کن مگر کورو ندائیم کدال کن الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ دس کمگ قوم مجرمان تام ود مکنا فی مائ مکنا کمفی و جاننا لو سمو آپساروں آف اقرن تا کتن اور کنگائی تا پائے اور پیداک مندائی د پار گن اوستر کے ازرونا فما نم سم ولا افساروں ولا من نسفید اور نقل دی تدی گنو نسترگو نظرونو یس فیدام اس قانو یشاد نا ویا تھی وہ کبھی کانو شری انکار کو دا لاد نو نازر شری بانہ ہاغشے شری اور پورے ٹوکی کو لے لکنا قرآرا یقینی منگا چاپی رستہ سو ن ڈھیر کلی والا او قسم مرکز ہم بیان گروپ گئی تا یا تنہ تیرا باران شر او گل سی تو گما اینان فلولا نصرهم الذين اتفذون من دون العی قرباننا لها بل زللوا عنهم وزال دفهم وما كانوا يفترون نو ل امداد نکودتی سراۓ کسانوں شری جو کیو داللہ تعالی نہ سوا ذن ذی ک دپاراں ماب مخبل بلکہ رخش آئی ددی او دی اور دادی اور سورف نا من الجن جنل قرآن اور کل چاڑوں پی را و قرآن تا فلدرو کاگل قضيا رانی کار اوت فلم یا ختم شو نو گردی فلو تا قومنا انا سمعنا من مصدقا لما قوم زمگا یقین کتاب یقین گڑ شے سال سلام تصدیقوں کے دائ کتابوں شد الحق یحدی طريق مستقیم ہدایت کی حق خبر تاوسید اللہ تام یا قوم ناجیبو دائی الله و آمنو به یغفر لکم من ظنوبکم و یوجرکم من نظام علیم اے قوم زمگا قبول کے دعوت دعوت کو ان کی دا اللہ و ایمان پر رہوڑے بخنبو کی تاؤسان دگنا ساسو فنائی بدر کی دا زاب درناکنام قبل والوں کو دعاوت کو ان کی لالام ندے بشکی ان کے دادا آپ نیزمکیم انبید اللہ سیوا سوکھ مددگار دا کسان بھی گمرائے کار کیم اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعب بخلقهن بقادر ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير ايدي سوچنے کی یہ یقینن اللہ ہر زاگ سے پیدا کری اسمان نو ازم کاون رسل سے دایو قدرت کے کلے پدی چیمڑی بجوندی کئی ہا قدرت درم کن نئے پارسی بانے قدرت درم کے ویو میو رضی نفروارے کام تفرون اکل چی کافران فور پورج ابا ندا پیشی حکام دیسم دے پر لک سنگ سبر کرو خاندان کی کان لم کام نمائل شیبری کل شریز آپ شری سر ود کے گمکیشن سا شیری پویا مگر القوم پہلو کوار سولی ت نہ ہلاکی ذرے پر انکار باندھے مگر قوم نافرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الّذین کفروا وصدّوا عن سبيل اللہ ضلّال ما لهم آ کسانچ کرے او خلق ملکید اللہ دلالینہ بہت باس کری اللہ ذی عاملینہ آمنوا الصالحات بما محمد الحق من ربهم. راوڑے عمل مطابق اور پائے کتاب چنازل پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معفی اللہ تلا دی تو بد او برابر حالت درام کبھی نفرام داد کافران خلک تابداری دباتل اور یقیناً ناچائی چیمانی راوڑے تائب داری کڑے دائے حق چی دری درب دا طرف نلے دغسی بیانی اللہ تعالی خلق لنا داری دری حالات فیدہ لقیتم اللذین کفروں فضرب الرقائے حتی اذا صانتموہم فشد الوساقہ فا اما منن بعد و اما فدائن حتی تدال حرب نو کلے چی مخامک شے تاسو کافرانو سرام نوہے وحل سٹونو دائی تردے پورے چی خوینی دائی نتوے کہے نو تڑلو کے اندریک لک تڑل نو بیایا احسانو کے پدیبانے پست تڑلو نائے فدیت نوالے تائے چی کی گری جنگ پل اسبابم نو کلو اباد داہوکم تیم اور بدل وید پخلا ریم لاکن نے امتحان کی بازستہ سا وی نلو فی سب فلئی معلوم آک سانچ رشید اللہ پلار کے بربادی اللہ دئی نام اللہ بدی رسی مقصد دا و برابر ایب دا حالت و او برابر بدئی حالت لڑام جنتا او ادا خری بدی لڑ جنتا خوشبو جننت خوش جنت ددی دپارام من تن سر اللہ سب دام کم ایمان والاسو مدد مدد کے فروف تاس اللہ آسان چکرے کر ددی د او بربات کڑی ددیا معلو نام شری شریف بدگنی ہگا کتاب چلے نبی اللہ تلادیم افلن في دمر اللہ علیہ کافری نام سالوان آئے دینگرزی دی بلیزمہ ککی چوبوری سرنگشان جامدہ ایک کسانو چیدی نمخیو تبایی راو سے اللہ پاغی اور نور و کافران دپارا پشانت دعاقیبت دا داغیرے ذالک دا بین اللہ ہماؤ لاللزین آمنوا ان الكافرین لا مولا لہو داد دے ہو جنے چل اللہ تعالی مددگار دے دا شاشی مان راوڑے ہیں و کافرائین چه نہیں اس مد درغاری ان الله یؤخر للذین امنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها النهار یقینا الله وداخل افلنج ایمان را و یاملنے گنی نے جناتون دایشی بیگیلان ندائے والے ولدی ن فرو تم تڑو نا کلو ناتا کل امونا رو مسلو کسان چکرے کرے مزی اخلید دنیا اور خوراک نکی لگ سن چوراک نکی ساروی لو زیدوں سے دو دری و من کر ہی آشتم کرجت کا لکھنا ہوں فلانا اور کلیش دا چاہ مضبوطی پتاکت کی کلی نام آکلستان استعلے ہلاکڑی منگائی درانو ایس مددگار دائی ای افمن کانا نا من ربی ہی کمن ن لو سو ہی آیا سک شکل کی پخار دلیل دخبر لب طرف نام وشان داشاكي ديشي جولي شياغتب دمال دعوة عبداليكي دخبلوا خيشاتهم مصل الجنة التي وعيد المتقون سفاد داغ جنة شوعد الشيء دمتقان صرام فيها أنهار من ماء غير رأس وأنهار من لبل لم يتغير طعمه پیکاروں خم زل شار اول وی د شابو مذہب اور اسکتا ون ہاروں میں نسلیم سفان اول وی د گینا سفا کڑے شیوین سمر تم <رَبِّم> اور دید پارا پائے جن تن کار کسمی اور کمن ہو خالد ان فنارے او سکومن حمی من فقتا <أمعاهم> سے کسان کی دشی دا شي چا میشب سی پو جانم کے اوس گلے بائی کی بائیں ونے او بو یہ شیدلیم نو ٹکڑے کی باندری کلمون لرام ومنہم مے استمع الیک حتا اذا خرجو من اندک قالو للذین اوت علم ما ذا قالوا نفان ابا یہ دخل کو ندا سش ترے وغدی تا تام کل چوزستان مجلس نانو وایائے کسان تا شلم توحید ور کڑے شیریں سو دی نبی ہوس طبع اللہ دا الازین تو محل لگو تابدار دی دخبل ہوا ہوا و تابداری خواہشات ہدایتی مندر زیاتی گئی اللہ دلر ہدایت اور کئی دیتا من قیدی تا طریقے تقوادی فالون سات نتار نی داخل مغرد کیا گاہ نکن شو رشی نا فا لو جات نیشی کلچ کاشی ن سیتا سلری لم أنه لا إه الله والصفر لز بقاول الممنين والممنات نق ششيقينا نشاق د غير س بعد لاان او بخل غرا خبل الجنا لرىوممنان نارن لرا زنا ل والله يعلم مقلبكمم وَصواكمم اللہ پی نہیں زیدا اوڑے, اوڑے دو روڑے دوست دنیا کے دو باخرت کے خلگ سیمان کار اکڑے نشینا دل سورت کتال فیضا ضل سورتوں محکمتوں کے رفیح قطال نوکلشی نازل گریشی او صورت پوخ مضمون والےم اور ذکر شی پائے کہ حکم نجنگ ولو رائے الذین فی قلوبہم مرض ينظرون الیک نظر المخشیہ علیہم من الموت ان دا قسانز دا یظنون کہ مرض نفاق وین گوری تا تا پشاند کتل دا شاش بہوشی راگلی پا بن در کوم فولا لہم ن تبائی دا دار دا دریم تا تو اکول معروف لازم و پدیبان نے تابے داری ا وین کا صدق اللہ لکان خیر اللہم نو کلش پوش دامر دخت دا ندی رشی نکے دلہ تلا سر اللہ وصبل خام خا دا بدی ر پارا ڈے خیر فحل سے تم انتم سدو فل تو یقین مزدا کتا سمکواڑو دام فساد بجوڑ کے پجمک کی اور آم آپسارو دا کسان دی شلانت کے بریبان اللہ نکانکلی دی دی لرا اور اندیکلی دریسترگی افلا یتدبرون القرآن اما لا قلوب اخوالو آم آیا نو سوچنکلی دا خلق پا قرآن کے بلکی پزرون دریبان دی جرندی دی مناسب دزرونو ان لہم دشو سہ لال یقینا کسانچ وسلپ شاغان ورس نا شخصیت شیتا کڑے دیلر کفر اور ورکے دیلر جنا شری ویلو آئے کسانوتا شاہی بدگنی ہا قرآن چلا نا جل کر خام خام بستا ساباری کو ببازی کار ان کے اللہ تلا عالم نے دری پپٹو خبروں فک فائدا تو میری ددی ہا لچ ساخلی دینا وحی و دائ مکو دائ شاغانی وا لی کتو مست کور فاحبتا داد و اے کی دا بلیو جنان سری تای بیریکی دا اسیز چی خفقئی الا اللہ رحم وبدغنی دی رضا منتیان دا اللہ نو برباد کی اللہ ددی عملون النرام ام حسو الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم آیا گمان کیا کسان خدائی پزونو کہ یہ مرض دے کینے چراہن تلادری فلارف تاریف باڑو نخام ما نام تب پی جن لرادی پخاس او خام خام اسم پی جنید تدید راب پچالا کہے دا خبرو کی واللہ یعلم عمالکم واللہ علم دیستاز پٹھولو عملنوں ولنبلو انکم حتی نعلم المجاہدین مینکم والصابرین ونبلو اخبارکم او خام خام مستاسو ازمیخ کروں دیر پاراچی جدا کو آخل چی جات ان کی ریستاسر اوخار کو ما پٹ سی فتون لن سدو لاہ ر لوہا لو یقینا ناکہ سانچے کفرے کرے او خلق منہ کرید اللہ دلارے او خلاف کرے درسولنا در پس آئین شخ خکار شوئے دی تہید آئے نقصان نشی ورکولے دی اللہ لرائیس قسم او زردے ش برباد بکی اللہ نادری عملنا یا آئیہ اللذین آمنوا آتی اللہ و آتی الرسول و لا تبتلو عمالکوم اے ایمان والو تامداری کہ ہے دل اللہ او تامداری رسول قائم اما برباد ہے خپل اعمالুনা غائب مخالفت سران ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وكفار فلن يغفر الله لهم یقینا اے شکفر ایک گڑیا اور خلق من کید دل اللہ دلال نام بیامرشی بدا سال کے شریع کافرانی نیچر بخانک اللہ تعالی دیتا فلا تہنوا تدعوی لسلمی وانتم الاعلون واللہم آکم ولن یترکم عمالکو نکنظوری مخکار کوئے اور دعوت مور کوئے روغ کولوتا اور حالدار شتا سوچتیے زگر جل اللہ تعالی استاسو مرگرے ایشری نم گڑی ون کے اللہ تالا سونا سو او دیا سیمان روڑان دا سات موحال فدم درکی والا سواب نام اللہ تاسونسول اللہ, اللہ معلوم کی پتا سبان نیم نخل باؤ کے تاسو نخارب کے اللہ تعالی استاسو کی نیم ها خبرتا سو ایک سانو بلر خر کی خرچ کے دلہ دن دوپارا سناي شونتیا کئی او چاچ شومتیہ او کلا یقینا نا شومتیہ پیدا کی عزت برید نافرسنام اللہ تعالی بے حاجت تا او تاسطل محتاج و ان تتولوا يستدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم او کتاسموا خوار و نور اللہ نور خلق تاسوبزے بیا بنی اغیث تاسوبشان بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقينا فتح درك رمتات فتح اخكاران ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويطم نعمته عليك ويهديك سرعات مستقيما دیدہ پارائی چی بخنو کی اللہ تعطا دائے چمخ کی ستیر شوی استادگونا نا آئی چی رسو شوی او پورا کیخ پل احسانات بتاواندے او کلک کتاب پسید لارخ پل وینصرک اللہ نصرن نزیدہ او مدد در کی تعلی اللہ تعالی امداد زورا ورم ہولدی امد سکی نافی کلوز دادواساتے ن تسلی مومی نان کے دیا سرد جاتی سردوڑی مدیم او تلا پویا پارسو ہگمت نو جنات منی من تحتها النار دن تجریح <الْإِمَان> ددارائ داخل کے اللہ تعالی مومنان سڑی اومنان زنان جنتائے شبئی کی ولا ان دے والم امی شبئی دی پائے کے او ماف کی دیتا ددی بدعم اور دیداک اللہ پنزبان کامیابی لویام وَيُعذب باللہ عليهم دائرت اللہ و عاضبل والمنافقات نه والمنافقاتی وال مشرقی نه وال مشرقاات ظاننی نهلهز نهوم ع دارتسا اوذاابور کې الله منافقانو سرړ منافو زنناوطام او مشرقانو سرو مشرکو زنناوتام چې گمانو ن شریب الله باې ناکاره گمان نام په دیبانې د راشي حې ناکاران وغضب اللہ علیہم و لعنہم و آتا لہم جہنم و سات مسیرہم و غضب کرے اللہ پر دیئے و لعنہ دے پکڑے رہےم و تیار کرے دیئے دی پارا جہنم و بد زید و ارتودہ جہنم و للہ جنود السماوات واللغ و کان اللہ عزیزا حکیما و خاص اللہ درالہ کردہ سبانہم و تظم اور اللہ تعالکمت نال ان کا شاہدوں مبشروں یقین لے گلے تو بیان کے ان کے رحق اور زیرا ورک ان کے ورک ان کے لو مینو کے رسول بالله تو آزیروں تو سب بکرتوں آصیل دد پارا چاسیمان روڑے بلاؤ دا پر رسول و عزتو داغو کے داغ اور تصویر ہوئے اللہ تعالیٰ سبائی اوے گائی اوباڑی یقیناً آکسان چھتاثر بیعت کہیم یقیناً دی بیعت کہی دا اللہ سرام ذکر اللہ صلی اللہ دا دید اللہ سنون دا پاسریں فمن نکسا فینما ینکسو علا نفسیم نشاہ چھ مات کدا بیعت یقیناً ماتی او بالبا پدبانیم ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فصیوتی اجن نظیمان اچا پورا والے کو پائے لو جڑے پائے بنے سرام نرور کی بلتا سہول مخلف نیل من رارے شغلتنا نام وحلونا فسن لنا زردے وی بتا کسان چپاتی کڑی شی د جہاد نار بانڈو لریم مشغول كروم لازم مالون وزم نبال باشتم دبار بخن واران يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وإذي بخبل جبو حغائش نشتذي بذنك قل فمن يملك من الله فمن يملك لكم من الضائشا إن راد بكم ذرن وراد بكم نفان نسوک اختیار زری تاسو لانے کو تاسبانی ضرر در کل یاڑی تاثا نفدر قول بلکان اللہ تعملون نام بلکہ را تلا پائے ملو جاسو کہ خبردار بل زننتم اللین قلب الرسول والمومنون الى اہلیهم ابدا وزین ذالک فی قلوبكم وزننتم زن الصائع وکنتم قوم بوران بلکتا سکمان کا اوچی چری واپس ونشی رسولا مومنان مخپل کور قلو کرنتی چریم اور دولی شو دا گمان تاسو بظون او کہ یو گمان نہ کول تاسو بظ گمان او یا تاس قوم ہلاک دی پمن لم یومن باللہ ورسول فانا قدنا علی الکافرین صیرا او چا ایمان نہیں راڑی بل لا اور رسول یقینا تیار کڑے من دے کافراں را اور بل کڑے شی او خاص اللہ دباد شاہیمان بخن کی چال شیواڑی اور زاور کی او دے اللہ تعالی بخن کو ان کے مرحم کو ان کے سکول مخلف نتم مغان خرو ن زر وا پاتی کڑ شی د کلشتا سور ون شنی متو نی پارا شیوخل مان سرپری چیس مرگر بدلو کلا ملوان دیواڑی سے بدل کی کلام دہ لرام پلن تتون قال کم من قبل تو, تو سویچریم سرن شید لے سی ویلی اللہ تلا رین مفکیم فصول نہ بل کا نو لائے فہ ن اللہ کلی لام زور دے دیبو یہ بلکہ تاسو مون سره کینا گواہ بلکہ نہیں شی په شی دی په خبر ام المخلفین من العرب ستضعون الى قوم اولی باسن شدیدن تقاتلونهم ما يسلمون ویدی پاتکل شو باند جانو زرے تاس بروبل جنگ داس قوم تاچ دا دید جنگ سخ جنگ کوید آئی سر یا بسام روڑی کموں لوہ اجرن ہسنو کماتوں خبروں من لا درب کی اللہ تاس تو سواب خیست او کمو مگرزو لگا مخ کے مخگر زولے رہیں عذاب بدر کی داو ست داو درنا لیسال الا ما حرج ولا على الارج حرج ولا على المريض حرج نشت پرون بانی گناہ پ پرہوڑو لو جنگ کی او نہ پگوڑ بانی گناہ نہ پ مریض بانی گناہ او چاچ تاباری اللہ رسول داخل بے کی او نتن تا چی گیلا چام مخوڑوں اور رضاشو نام کری بیادتا سرلا پائے نور الہ گا لا تلا اطمینان تسلی فدی بان یو بدلے اور کردی لنافتانی زم وامغان مقصیرتین یاخذونها وكان الله عزيزا حکیمان او وردو کردی تاغنیمتوں رے چدی اخلیم او اودے اللہ تعالی زور اور حکمتوں والے لاف تا سردنی متو نڑے بتا نکتاؤ گرلاسو نخل کتاس ملین ولتكون عيدا للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ادل براهي شتاش ونخا تفاظ ديمان والو وكلك يالله تاسو بلال برابر واني واخرى لم تغدرو عليها قد حظ الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ادركی بتاو سنور غنیمتونو چسن میں تاسوس پاگیوان کہ اللہ تلاخل قدرت کی اور دے اللہ تعالی پاسی قدرت لرون کے و تا تاثر دے کافرانو ما گز بےری شاگانی ویا نی سکھ دست بچ کے ان کے ان مددگار سنت اللہ اللتی قد من تجدل سنتیل قبل ولن بن لسنت اللہ تریقی لرس بلے دل سناؤ و تم سن کم کا مکہ کی بندے کلفرام سای نام پخوا غلب اور درک درکائی ادے سلا پائے مل چاسو کافرو سو گو من مستریل ہر ول ہدیا معیوک مہیلا دا خلگی چکریم کڑے منکی دستر ہر نا ہدیمتاسو منک چتلش ددی نڑے چورسیح لال لیتا لو لو مو مل منتف میمتری کنے سوڑی ولا جنان الاپ میم چاسو لائپارکیم ندا خبر چیت پو لانکے نورست ن بغیراخلی اللہ پخ ال رحمد کی چال چوڑی نوکل شودا مومیناند مکین خاصا کانتا چکے کلچوا چوئے کسان چکو کفر کئے پخب زونوں کی غیرت غیر نور گا اللہ تعالی اخبل اطمینان و تسلی پخب السول و نانو واضم کرمت تقوا حق بحلام ازم کر بری بانے کر مد تقوام اودی حق لرون کی دائے او داغے حقداروں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا او اللہ بک ال شہ نالیمان اور یقین دشن کڑ اللہ رخ پل رسول سرا خوب راو حق سرام لت الحرام ان شاء اللہ مسید حرام تا کل چل امن والے اوخر سرون اور سکھ بے لنڈ وائے نہ بری گے تا سد کا فران فال ملکن فالم اللہ پائے ہوں چاس آل گز اللہ دا نخم ہوسا كله کفا بلائے شہیدان خاص اللہ ذاتب الرسول بحرا سرا بدین حقسران دیر پارا چالب کی دی دین لا پٹول الدین اور پورا اللہ تلا شہادت کو ان کے محمد الرسول اللہ وینافار محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آ سانچ تاب کیخ کا فران مقابلہ کے اور اہم کوگی لڑا رکو کہ ان کی سی دک ان کی, کی لٹ اگی فضل اللہ طرف نور زامن تیازاغ سیما ہوں نر سجو خاص نخائی پ مخن خریم دے دکھو دڑے روسی دو گول نام لالے کا مسلم داد تورات دادری ستون دی پورات کے ہوں مسلوم فرنجیل اخر جشت احوفاظ رحو فس والا سوقی ادری مثال دے پنجیل کی پشانت دے او فصل چروبا سی اخبل تیغ لرام نلک کی آگے لرام نو گٹ نو, نو برابر سی پخبل پنڈ خوشحالی اور کئی زمیندار لرام لیا گی زبار نہ سکی با پر کسان وانی کا فران وادی ناموام سال ہات مم فرتم واجر نظیمان وا دائک سان سور شیمان راوڑ ملنے کیڑی دنیک دری کسان نا بخش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وابتقوا الله إن الله سميع عليم أيمان وعلى قوائے بار یا لا فوق ممہ کمال یاتک موچتا بلو چوز نوی ن لہ بلکل جا دپر وائنا مک آگتا پاجوئنا دباجوا اتروانچی بربادی ساسو ملونادے تا سوند پوئے كا كسان چیخ كت كریئی آجو نخبل رسول دا كسان كركڑ تالا ضوی دپارد تہرت آجیم دید پارا بخشتے داب دلو ناسر ہوم لا کلون یقینا کسان چی تا تا روسو دے وال نو اکثر سردری یا کلریم سبرکے ان چیتراتی توران کام کا انتو کم جہال ایمان والو کروڑتا یو گنگار سڑے یو خبر کئے خبر اصنا چرسو لوکے یو کواپنا پو ن شائے کار چیکڑی می رائے کوم سراخی مانی کا ان کی اپوش یقین پتاسو کے رسول دال کاسو خبریں امنی پڑے رو کاروں کے تاسبخام خام, خام تکلیف کے بروز ہے لیکن اللہ تعالی محبوب کرے تاست ایمان اڈولی جی آئل رستا سزونوں کے اوبلخ کارکڑے تاست کفر کول اور نہ قول و عام نہ فرمائنی اولاک ہم الراشدون دع کسان ہندی کامیاب رہیں فضل من اللہ و نعمتہ والله علیم حکیم دوجید فضل اللہ در طرف نہ ہو دوجید خاص نعمت انہوںاں اللہ یہ پویا حکمت انہوں نقتلو فاصل کدوڑ دئیمان والو نہ جنگو کی کون کے روگوں کے دائی درم فیم بغت احداہ اخراف قاتل التی تبغیر کل جاتیوں کی اوپل باندھے جنگو کیا قسانو سراج زیاتے اکڑی تردیش رو گرزید اللہ فیصلی تان فَإِن فَأَتْفَاصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَعَقْسِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِدِينَ کرو گرزیدین اسلاو کے دلیم انس کے پہ انصاف سرام اور حقو ناور کے دلیم پہ انصاف یقینا اللہ خوخی آشا لرچ انصاف کریم یقین نیمان والا ارن جی نوغو کے اپمن ضرور استا سکی اور پتا سورہ موکڑی یا والزینا منو لاسخرقوم منقومې ناس کونو خیررم من ہوم اولا نسا من نصنا س کونا خیرره من ہو ایمان والو مسخرې نه کې نارینا په نورو ناری نو پسې کېدي شي چاہی غور د دینا او نه ځنانا په نورو زننانو بسې شي چاہی غوری د دینا۔ ولا تلو ان تاسو پی بلبان مقام اوشتل مکائے پ ناکار نمون سرام بے سلسم فسو کو بادل ناکار دیا نم دفاس والی رسو دان ومل مولا دے گا سان یا منتنی بو کسی ری عمل زنسم والا ڈی رامل گاضیا عمل گ بعض عمل دا گمان ولا ولا بادمن وجسو امالستان آیا خوخیست آسو یوتن چو خریق و خدق پر رور چمڑی داخت آسو بد گنے واتق اللہ ان اللہ تواب الرحیم او یرکوید اللہ نائقین اللہ ان کے رحم کون کے یا الناس و انہا من خلکو یوگ پی تاسو داری نو جاننا اجوکے ماسویا خاندان کبھی دیر پاراچی عند الله دفتاکم يقينن دير عزت من فتا سكي ونزا اللعباني دير متقيرين الله عليم خبير يقينن الله ده پويا وخبردار قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وائي بازي باندشان منغا إمان دعوال تو نگر آورے خطاب دارکو فعمل کے ایمان کے ان من ن گراوڑ سو ماباری اور ترو سا نداخل رسول ساسوتی نمگڑے بن کیستا سداملن ناہیس یقیناً اللہ بخن کون کے رحم کون ان کے انما المومنون اللذین آمنون باللہ ورسولی سملم یرتابو یقیناً پورا ایمان والا ایک شیمان راوڑی پالا داب رسول ویائے حس شک نہیں کری بر ایمان کے ڑی پول دمال نفسن اخبل اللہ رار اکمس دا کان د سو خبر اور اللہ تمویہ اسلام راوڑے تو تو کو بادن مکو اسلام استاسو بلکہ اللہ تعالی از بادن پتا سو ہدایت اکڑے ایمان طرف تا پتاسو شتاسو ہدایترفتا کتاسو رشتی ایمان کے نے <وحسن> سیفا چستاسو دبار جنم کے دیشی بلاجیبن جا ہوں فکال کا فرونا دا شیو نجیب بلکہ تاج کی دام کدی خبر نا شراغلے دی تا اور کم کے ددی دجنس وائی کافران دا خبر دناشن ادامت نوک نا آل شمشی شو خوری بیابرا پورتھی داحو آپس کے خدا تم کل ویند کتابی یخن نالمی پائے چیلیم گڑکی راج میری او مو سرا کتاب دے ساتیا ملک بلکیری تقزیب گری دقل ہقدی افلم پخبر گڑبڑ افل منظور سمائ بنائی وزن آئی دین گوری رسم تشری مونی چودل و لوز مدد ولکے نیار وسیم فيها من ہا میل ج ازم کا منگا راک کے لیے رام اوشولی منگ پائے کہ مضبوط گرو نام اور راز گنگڑی پائے کہ دار قسم بٹو تاز تازہ نام و ذکران لکل عبد د پارا دوئے اور د پارا دیا داش د ہرا اللہ تعالیٰ تور وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَثْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدُ عَرَى رُولِي بِنْدَ أَسْمَانِ تَطَرَفْنَا وَبُو بَرْكَةُ وَعَلَى رَازَرْغُنْكِرِمْ نَفَعِي وَبَاغُنَا وَدَعْنِيشِ الْأَوْكِيدَ عَيْبُتِي وَنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا تَلْعُن نذير. او کجورے دنگے دنگے دائے د دا پارا ونش کاندے باندے رسکلے دا داٹو روزی دا دا د بندے گانو واح بل می تا جنکے منگا پدو بانے اسم کورچام کذالک الخروج دغسی خور دخصا سوراوت کبرونا برض قیامت کب ضبط قبلوں نُوحٍ واصحاب الرس وسمود و الرَّسِّ رس و سمودم تقزیب گڑو دلے مخ کے قوم دنو عل سلام وی والا سمودان وادوں و, و فرانو اخوان لوت وادیانو فرونانو او قوم دلو دل سلام و صحاب الکتیں اور بن والا لو قوم ن تو زبر رسولا فحق وائرم دیٹولو تقزیب کرو رسولانو نلازم شمازی افائی نا بل هم في من خلق بلحم فی لفظ آس تڑی شیوم گا پاورنی پیدائش دا خلق دی خلگ دیلتباس کی پیدائش نہیں پشک کی نفس نو کربو ہی پیدا کڑی مسان اپو پائے و سو سیاسی د تفصم ہم گڑیر نزدی دین سانتا درگ مر نام کل متلمی کلش راگستل کی ملاک کی دخی طرف ناستے دگس طرف ناس مائل کالی بنا تیرم نروباسی دا انسان سخبر دخلینا مگر دا دسرا دے ساتن کے تیار وجہ سکت الموت بالحق ذالک ما کنت منہو تحیید اور آلے پا دسل گئے مرک پریشتیا ویلی شیورت دا آغشیو چتا دین تخت کولا وانو فی خفی سوری ذالک یوم الوعید اپ کے بو شیش پیل کیم دار راجا بنوا کل نفس محاسو شہید رابشی نسف قیامت کی شڑکیو بلشاد لقد کفی گفلتی ففنا کتاف سرگلو محدیر اوهي لشيورتا ايقنا انتبغ غفلت كه ددينا نولر اكلموستان استعبر دان نستر قستان انتیز نظر والدين وقال قرينه ها ازاما لده اعتيد اوهي دزمار گره ملک داملنا مدازا ما سرطيار دان القيا في جهنم كل كفار نانيد ابو اللہ واچو جانم کے ہر کفر ان کے نادی منا خیرے موت ڈیر من کو ان کے دا دا ان کے شکنا چونکے اللہ خرا فالا سرابل مدد گار نو کر زیادہ سخی کا دشتا اربام خدی نی گمراح کڑے لاک گمرائے کال لا قال لا مو لیا وقد تی کبل وئید اللہ جگہ زمان پا کی خبر در کر زما پاکی نیم زلم کے کون کے پبند يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمَتْ طَلَبَاتِ وَتَقُولُ هَل مِن مَّزِيدٍ وَكَمْ رَاسِمُ وَيَوْمَ يُجَاهَ وَيَوْمَ جَهَنَّمَ تَأْتِي رَضْخَيمَ أَحَاوِيَةَ اشْتَدَّتْ زِيَادَتُهُمْ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ أَرَأْنِ زَيَّبَ كَشِي جَنَّتِ مُنْتَقَعَةً ہزا ما تو عدون لکل اواب حفیظ دا رغشا دا غشے دے شتا اسر وعدہ کے دے شوان خرغشا لداش اللہ تورگردی و ساتم کی داد حدود من خشیر رحمان بالغیب و جا بقلب منیب اغسو خشیر ایکولاد رحمان ذات نبحالدن لدلوکیم راتو پزلو حفت و گلی اتوا شی داخل شی دے جن تف سلام داروز دادی شے لہوم آئیشا نفی ہا دزیر دید پنے متن شیری واڑی پائے کے سرد جاتی امست کم لگ نہ قبلوں مہیس اور ڈیر ہلاکڑی منگری نمک کی پیڑ چائے سخت نا بنی ولو کی نو ڈیرو گلائی پخاروں کی آئے زیزی زال ذکر منگ کان لہو کل بنقسما شہید یقین پری کے خام خایا داش دیاگ چادرا چاغد پار جڑی یا کی گری وگل را پتا سیال ہاضری زرداغ خلق ن سما تیل یا یقین پیدا کری منگاسمان نزم کا چل پاندا دلش پگ ریم وَنَادَى الرَّسُولُ لَهُمْ تَيَسُّؤُ وَالَيْهِ <تصفيق> فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ نُصَبِّرْكَ وَأَبَأَ خَبَرُ شِدِّي وَهِيَ أَوْ تَسْبِيحًا سَرْدَ السَّائِنِ ذَرَفْ سَانَا مَخِيدَ خَتْلُهُ ذَنَ وَرُ أَمَخِيدَ دُبَيْدَ لُذَن وَرَنَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَأَطْعَارَ سُجُودُ ادش پی پر ٹوکڑو کم دالا و وایام دال اور سو دود فرض منظن و سمے یوم دل منادم مکانیم قریب اور انتظاروں کا دائر چوازبو کی آواز کو ان کے دنی زین یو مائم ن ست بل حقی یوم اگر اس جاوری بداخل اکس چگام نشپیل پریشتیام ندغدر وزراؤتلوم انا نحن نحی ونمیت و ویلین المسیح یقینا من جن دی کولم کوم را کولم کوم انترفتا دوبارا گزید اللین یوما تشقف الارض عنهم سران ذالک حشرن علین آیسیهم پاگر چیب شیز مکاد خلک نا منڈی ون کی وئی دار جمکو دخلکان میپائے خبروں خبرو جرا خلق کی وئی وہ نیت پری بانے زور کو ان کے بل قرآن مئی خاف نبیان کا ز قرآن فیدول کیا شاید الرائش یارقی زمانہ زا بنانحمانحیم وات ذروا فلحا فالحاملات تکرا فل جاری اسران فل مقسمات قسم قسم سسم دے پائے ہا گانو چالو جئی درا پالو بہ ہانے سفورت کو ان کی درو یو لرام بیا شروعی پاشانتیام تقسیم کئی دار اندو ان شادت کی دا بے چی یقین آئ تاثر واد کے دیشی خام خارشی نے یقیناً جزا خام خواق کی سمائے قسم دے پاسمانج جی خاؤن دستورو یا خاؤن اللہ رضیم انکم لفی قول مختلف یقیناً تاسو مشغول یہ پخبروں گڑوڑو یو یوفق عنہو من نوفیک شاڑو لکے کدیشی دائی دوجنا سوک شوارے دلم دل الخر راسون ہلاکشی نی پت خبریں کو ان کی اللہ دینا غمرتن ساہون آخلک چاہیے بڑی غفلت کی براتری پری خود کی یہ حکم درام یس الم الدین تپ سنک چیکل یو مہم ملے پاؤ شیلا خلک با پوری زو کو ہاضل اویلیشی اس کے اضافہ سو ان تاسو فی جنات وعیون یقیناً متخان خلق باپ باغن کی چینوں کی بریم آخین قبل ہی باغ نے متنچ اور کری إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يقناً وذين محكي ضدين آخي سكار كونكين. كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وذين اركم دشبين آج خوبة قوم وبالصحارهم يستغفرون اور پیشمنی وقت کی بدی بخن وفی وفیم حق الحروم غریب معلوم کے حق دپار رپار سوال کو ان کی اور پارا چش سوال نئی وفل غاتین اپس مگا کے دلیل دیم یقین گلرام کو ان سے کم افلا تو سو پن اب سنو کم دی وے تاس نئی نئے وف سمائے سو کم اما اب آسمان کے ساسو ری دکھ دے اور چاسرے واد کے ریسیم ما نو دا اسمان و یقیناً دا حق دا خبر پشانت دائ چتا نو باسے کا حدیث سی ابراہیم مل یقینا ناغلہ تا خبر د میلمنوں دے باے ایم علیہ السلام چ عزت مندوں اذخلو علیہ فقالو سلاما قال سلام قوم منكرون کلسی داخل سول اغا تا نائی بدا سلام عورت اسلام دی پتہ سو قوم دی ناشنام نپٹاڑ پل کو قال یوس کر ورنیزی کدي تا اوورته و ی خوراک نه کویم فسمین هم خف مزې او ساات لا ددي نه حالو لا د خف شرو بغلا من نلیمورته یاریږ او زیر وله ورکپو عک عله معوالا مراتو فی فسکت وقالت مام مخرا پٹل ملا وے مخپل وی ویل وی بنڈا آلو کزال قال رب کے انہوں الحکیم الم دیور استا رب علیم یقیناً عرب دے حکمت ان والم بارسم